اللہ تبارک و تعالی کے فضل و منت سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر غزوہ عہد تک اور اس کے بعد جلائے بنی نظیر اور اس کے بعد غزوہ عہد تک ہم پہنچے غزوہ عہد کے بعد جلائے بنی نذیر کے بعد غزوہ خندق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 اسی لیے محدسین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار دو جہاں کے غزوات اور سرایہ کو علیحدہ علیحدہ ابواب میں ذکر کیا ہے تو غزوہ خندک جو ہے یہ ان غزوات میں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک اور غزب احزاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے احزاب جمع ہے حزب حزب مانا جماعت تو جب چند جماعتیں چند قبائل چند قومیں مل جائیں تو احذاب ہو گیا جمع کا سیگا بن گیا تو بنی نذیر کے اجلاج یعنی جلا وطن کرنے کے بعد بنو نذیر کے یہودیوں میں جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے ہی ہی ابن اختب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 جب یہ لشکر آ اور شمال مغرب میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا وہ تو ایک بستی آباد ہو گئی انہوں نے خندق کے اس طرف اور جب انہوں نے آ کے خندق کو دیکھا تو ابو سفیان نے کہا کہ ہزار ابل و مکی رتن فی الحال پہ بھئی تو کوئی جنگی بڑی پہلی چال ہے ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی خندق کیونکہ مکے والوں نے تو کبھی خندق دیکھی بھی نہیں تھی نہ مدینے والوں نے دیکھی وہ تو حضرت سلمان نے بتایا تھا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 اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم یہودی ہو یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار ہو اور تم بنی قریدا کے سردار ہو میں بنی نذیر کا سردار ہوں ہم ہم مذہب ہیں ہم مسلک ہیں میں تمہارے گھر پہ دروازے پہ چل کے آیا ہوں تمہارے لیے بات کرنے کے لیے تم عجیب آدمی ہو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو یہ کیا بات ہو تو میری بات نہ مانو لیکن میرے ساتھ بات تو کرو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو یہ ابن ہمارا معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ سے. صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اپنا معاہدہ نہیں توڑنا چاہتا میں اللہ کے نبی کے کسی دشمن سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا میں جانتا ہوں تم کیوں <تصح> نے <تصح> کہا جیو آدمی تم نے ایسے دل میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں تو اب اس نے ایک چبتی ہوئی بات کی اس نے کہا ہاں ان کا ان تاکل ان من جشیشتک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 کیونکہ اگر نیچے نقطہ لگائیں تو پڑا جائے گا نا ابو این از فوہ اور اوپر اگر دو نقطے لگا دو تو اتو ائین از فوہ کے بستی والے بھاگ کے آئے گا جی دعوت قبول کریں تو انکار کے بجائے ان کی دعوت ہو جائے گی تو ہماری عزت بچ جائے گی انہوں نے کہا بت بخت عجیب لوگ تم اب اللہ کے قرآن کی زبر بدل دیں گے تم چاہے سارا ملک ہمیں دے دو ہم خدا کا قرآن کہہ دے بدل سکتے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 ان کو بلایا کہ دیکھو تمہارے تعلقات ہیں کیونکہ یہ دونوں جو تھے یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور قبیلہ اوس اور خدرت جو ہے خزرج قبیلہ جو تھا ان کا تعلق تھا یہود بنی نذیر وہ ان کے ہولفا تھے اور قبیلہ اوس جو ہے یہ بنی قریدا کا حلیف تھا تو نے کہا کہ وہ تمہارے حلفاء ہیں تمہارے ساتھ ان لوگوں کے پرانے تعلقات ہیں اور پھر بنی قریدا نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا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 تاکہ ان کا جاسوس اگر مر گیا نا تو ڈر جائیں کہیں گے نہیں مسلمانوں کے بچے اکیلے نہیں ہیں وہاں کا مطلب ہے کوئی لوگ ہیں حضرت احسان نے کہا نے کہا میں تو شیر کا نہ جانتا ہوں میں ڈنڈے شنڈے نہیں مار سکتا میں تو کمزور آدمی ہوں اسی لیے تو عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوں بہادر ہوتا حضور کے ساتھ نہ جاتا میں اگر لڑائی لڑنے والا اتنا بہادر بندہ ہوتا تو میں پھر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوتا خندک پہ یا میں یہاں عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوں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 اور یہ عبداللہ اللہ زبیر کی بات چھوٹی عورت تو نہیں یہ اتنے بڑے گردے والی عورت تھی تو اس نے جناب جب اس دشمن کو مار دیا تو باقی عورتیں بھی تیار ہوں گی انہوں نے کہا بھی صفیہ نے بہادری دکھائی ہے تو ہم کیوں نہ دکھایا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سب عورتیں تیار ہو جائیں جی دس دس کی ٹولیاں بنا کے قلعے بنا کے اس قلعے پر پہرا تھا کوئی بھی دشمن ہم یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے حضور کو تو پریشان نہ ہونے دیں اب یہودیوں کو خبر ملی کہ ہمارے جا سوس مرگے انہوں نے کہا بھی متی نف میں اگر انہوں نے جاسوس مار دی اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ٹھیک ٹھاک ان کا انتظام لہذا ادھر سے تو حملہ نہ کر مشرقی مکہ کے بہت بڑے بڑے جو بہادر لوگ تھے وہ اس سے میں انہوں نے کہا ابو سفیان دیکھو باسو ہم یہ خندق آج عبور کرتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے یہ کیا ہے کہ اتنے دن سے ہم انتظار میں یہاں پڑے ہوئے ہیں ادھر کبھی یہودی کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں کبھی کہتے ہیں ٹھہر جاؤ کبھی کہتے ہیں صبر کرو کبھی کہتے ہیں اچھا ہم کل حملہ کریں گے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا آج ہم نے خندک عبور کرنی ہے جو ہو سو ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ان میں سب سے بڑا بہادر تھا امر اپنے بدھ بہت بڑا اسی سال اس کی عمر تھی لیکن وہ اتنا بڑا جنگ جو تھا کہ اسے یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں شکست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 ابو جال کی اونٹنی جب ابو جال مارا گیا نا وہ مارے قریمت پہ آئی پھر حضور کے پاس آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ مکے پہ آئے تو مکے کہ اس ایک اونٹنی کے بدلے ہم سے سو اونٹنی لے لیں حضور بھی ہر کریں ایک اونٹنی آپ ہمیں دے دیں ہم سے سو اونٹنی لے لیں کہ نہیں میں تو نیت کر چکا ہوں گا یہ ذبے ہوگی مناب اب یہ تو قربان ہوگی نے کہا حضور سو اونٹے کر دیں ایک اونٹنی تو چھوڑ دیں کسی کو دبے ہو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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون پہلے امر ود نکلا امر ابن ود کے مقابلے پہ کون جاتا ہے تو سب صحابہ و تین وہ سے کوئی ہمت نہ کر سکتا اتنا روپتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا گیا کہ رسول اللہ فازن لی فاضل نے فرمایا اجلس بیٹھ گیا تملی بیٹھ گئے نے دوبارہ للکارا کسی مسلمان نے جواب نہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑے ہو گئے نے کہا گیا سننا فاضل ہے نا وہ قاتل ہو یہ اسلام کا دشمن ہمیں للکار رہا ہے اور سب لوگ ڈر رہے ہیں کہ وہ بڑا جنگجو ہے بڑا بہادر ہے کیا ہو گیا آب جرس بیٹھ جا تیسرے دفعہ جب اس نے للکارا کہ اچھا مسلمانوں میں میرے مقابلے پہ آنے والا اب کوئی بھی نہیں حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے نے کہا فاضل لی یار سو آپ نے فرمایا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 تو عمر ابن بدھ دیکھیں اس کا اتنا قیمتی گھوڑا تھا اترا اور غصے میں اپنے گھوڑے پہ تلوار ماری تو گھوڑا دو ٹکڑے باری. ایک بچے کے سامنے میں گھوڑے پہ جڑوں اور وہ پیدل لڑے میرے ساتھ یہ تو میرے لیے زندت ہے موت ہے کہ میں سوار ہوں اور ایک بچہ مجھے سڑک پہ کھڑا چیلنج ہے اسی غصے میں آ کر اس نے اپنے گھوڑے کو اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کی زین کو کاٹتے ہوئے گھوڑا دو ٹکڑے ہو کے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا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 اب وہ جناب اب دوڑنے لگے واپس جانے کے لیے تو حضرت زبیر ابن عوام نے آ کے نوفل جب جانے لگا تو اس کا گھوڑا پار نہ جا سکا خندم کے گرا تو اس نے تلوار ماری تو گھوڑا بھی اور نفل دونوں جو تھے تو دوڑ ٹکڑے زبیر کی تو تلوار تھی اکرما بھاگیہ اچھا خدا کی شاہ نے اس کے مقدر میں یہ لکھا حالانکہ سب سے بڑا بادر آدی تھا لیکن اللہ نے اس کو بچانا ہوگا نا اسلام جو تھا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 ہم تو بالکل دلیلوں اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان قبیلے کا جو دیکھا جی چونکہ چار ہزار آدمی تھا ان کے آدمیوں کو بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتے تمہارے ساتھ بات کر گتفان نے اپنے آدمی بھیجے اویا نہ اپنے حسن کو بھیجا وہ چھپ کے چپاتے حضور کی خدمت میں فرمائے کیا بات تو فرمایا دیکھو بنو گطفان تمہاری ہماری تو کوئی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 حضور نے فرمایا دیکھو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر انصار مان گئے کیونکہ انصار راضی نہیں ہے لہٰذا تمہارا ہمارا معاہدہ کوئی نہیں کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم لڑیں لڑو اسی اصنا میں کافی انہیں ایک ابو سفیان نے ایک اور پروگرام اس نے کہا ایسا کرو کہ یہ یہودی جو ہیں نا ان کا تو ابھی تک کوئی پتہ چل نہیں رہا وہ حملہ ادھر سے کرتے نہیں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 زہرسر مغرب یہ وہ دن ہے جس میں میرے مدنی پاک کی نمازیں کزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصر نہیں پڑھ سکے مغرب نہیں پڑھ سکے زہر نہیں پڑھ سکے آپ کی نمازیں قضا ہو گئی صحابہ کی نمازیں قضا ہو گئی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اصل اس حال میں پڑھی کہ سورج ڈوب رہا تھا اور میں اشاروں سے نماز پڑھ رہا تھا جب مغرب ہو گئی اندھیرا ہو گیا تو دونوں طرف سے جنگ تھم گئی وہ رات کو تھم جاتی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 انہوں نے فرمایا کہ جنگ میں تو جائز ار ہر بخت جنگ تو ہے ہی دکھا تو, تو انہوں نے کہا حضور اگر اجازت ہے نا تو میرے اسلام کا اعلان بھی نہ کریں ابھی مجھے کسی کو پتا نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں ابھی کسی بندے کو پتا نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا میرے اسلام کو آپ رات میں رکھیں مجھے جانے دیں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو میں ایک دن کے بعد آپ کو اچھی خبر دوں انہوں نے فرمایا نہیں تم کیا کرو گے اس نے کہا حضور بتگیے بازار مجھ پہ چھوڑ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 نے کہا یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تمہارے ساتھ ایک تعلق ہے اور میرے تمہارے ساتھ کچھ احسانات ہیں انہوں نے کہا یہ بھی مان بھائی تم بھی تو زردار ہو آپ تمہارے احسان ہیں تو کیا ہوا ہم بھی زردار ہیں ایک دوسرے پہ ہوتے رہتے نے کہا تم جانتے ہو کہ میں آج رات کی تاریخی میں کیوں آیا ہوں نہیں یہ تو پتا نے کہا میں تمہاری خیر خائی کے لیے آیا ہوں لیکن اس بات کو اپنے پیٹ میں رکھنا انہوں نے کہا کیا اتنے کہا دیکھو پینتالیس دن ہو گئے محاصرے کو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 ادھر سے ہم کریں گے ادھر سے تم کروا ٹھیک ہے کہا بس اس بات کو دل میں رکھنا کے بندے میں چپ کیا کی بات کر رہا رات کیسے رہوں صبح دن میں کیسے نکلوں میں تو ڈاٹا مار کے نکلا وہاں سے نکلتا نکلتا نکلتا دوسرا راستہ طے کرتا ہوا ابو سفیان کے پاس آ گیا السلام علیکم کہا, نہیں ہو کہا, کہا, کہا یا سفیان صلی اللہ, اللہ کے نبی کے ساتھ میری کا تمہیں پتا کون انکار کر سکتا ہے تم تو ہمارے بھائی ہو تم تو دشمن ہو بزرگ نے کہا بھائی ایک بات ہے لیکن راز کی سب لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتے اس نے کہا اچھا علیحدہ ہو گیا اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ بنو قرعیدہ جو ہے نا وہ ڈر گئے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے کہ جس کے بعد تین سو بندہ ہے اور دس ہزار بندہ اس میں حملہ نہیں کر پا رہا پینتالیس دن ہو گئے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 پھر ہم حملہ قبو سفیان نے کہا ہاں سادہ کا نہیں یار نہیں کی بات سچی اس نے ٹھیک ہے یہ بدبخت ہم سے دس ساتھ مانگ رہے ہیں کہ وہ قتل کر کے حضور کو پیش کرنا چاہتے ہیں سلو کے لیے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک دس ہاتھ بھی مانگتے اس نے کہا ہاں مانگتے انہوں نے کہا اچھا پھر میں آخر اپنی قوم سے مشورہ کر کے جواب دوں گا ابھی اتنی جلدی تو میں جواب نہیں دے سکتا انہوں نے کہا ٹھیک مشورہ کر لو لیکن اگر دس آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ کی نماز پڑھ کے بیٹھے اندھیرے میں سوچ رہے ہیں کہ بھئی نعیم مبنی مسعود نے جو کہا تھا کیا ہوا تو نعیم ابن مسعود جو ہے چھپتے چھپاتے چھپاتے چھپتے, چھپتے چھپاتے آ گیا اس نے کہا حضور اب مجھے ظاہر نہیں کرنا لیکن انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے گا اب یہودی اور قریض مل کر آپ سے نہیں لڑتے ان دونوں کو میں نے توڑ دیا حضور نے فرمایا وہ کیسے تو اس نے پر سارا قصہ سنایا فرمایا نہیں تم تو اکیلے آدمی جنگ لڑیں گے کابر ہزار میں نے تو کہا تھا کہ میں ایک بندہ بھی لڑ سکتا ہوں آپ فکر نہ کریں اب ان کا اعتبار ٹوٹ چکا ہے وہ دس آدمی مانگ رہے ہیں وہ دس آدمی نہیں دیتے اور دونوں متفق ہو کر تو حملہ کرتے ہیں نہیں البتہ ہو سکتا ہے کہ قریش اکیلے بھی لڑے حملہ کرے لیکن وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے بنو قرش خود نے فرمایا چلو اچھا ایک طرف سے تو ہم مطمئن ہوئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے میاں تھی نی القوم صحابہ میں سے کوئی آدمی ہے جو جائے اور اس لشکر میں دشمن کے لشکر میں جائے اندر داخل ہو پتا کرے کہ اب یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں نعیم کی بات سے اب کیا سوچ رہے ہیں ابو اس دیا میں فرما میاں تینی القوم فل الجنہ کون ہے جو قوم کی خبر لے کے آئے اس کی جنت کا محمد مدنی ذمہ داری لیتا ہے صحابہ میں سے کوئی خامد, کوئی ہمت نہیں کرتا اب اتنا روب ہے سے آپ نے دس ہزار کا لشکر ہے اور رات اتنی ٹھنڈی اتنی شدید ہے کہ حضرت ادے فکر متیں شدید شدید البرد شدید الخوف شدید الریح کہ اس رات میں یہ چار چیزیں جمع ہو گئی تھیں کہ ٹھنڈی بھی سخت ہوا بھی سخت ڈر بھی سخت اور اندھیرا بھی سخت تو تین دفعہ کہنے کے بعد بھی جب کوئی نہ اٹھا تو حضرت کہتے ہیں میں ویسے اٹھنے لگا کہ میرے پیر میں مئ چی ہوئی تھی میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا سور نے سمجھا کہ شاید میں کھڑا ہو گیا ہوں تو آپ نے گھر میں اچھا کم ہی آپ ازیفہ اٹھو تم اٹھو میں آپ نے کہا حضرت یار آپ کیا کر سکتے انکار تو نہیں کر سکتا تھا لیکن میری تو وہ انجار نکل گئی کہ سردی میں تو ابھی باہر نکل گیا ویسے مر جاؤں گا خبر کیا لے گا خبر لانے کی قوت تو تب ہوگی میں تو حضور کے خیمے میں بیٹھا ہوا ایسے سے کام رہا ہوں دانت میرے بج رہے ہیں خیمے سے باہر نکلتے ہوئے تو میں ختم ہو جاؤں گا حضور نے پھنسا بھی خبردار کوئی قدم نہیں اٹھانا جب تک کہ مجھے خبر نہ دے۔ ان کا نام یا رسول اللہ کہتے ہیں جب میں جوئی خیمے سے نکلا کہ انی فی الحمام مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ گویا میں ہمام کی گرمی میں بیٹھا ہوں کوئی سردی نہیں کوئی ہوا نہیں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 جب تک میں کہتا ہے کہ اتنا بڑا موقع لے کے اتا رسول سب سے بڑا میں واپس خبر لے کے ابو سفیان نے کہا بھی بات سنو حالات یہ ہو گئے ہیں یہودیوں نے غداری کر لی ہے اور ٹھنڈ میں کھا رہی ہے اور حذیفہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ خیمے اڑ رہے ہیں دیگیں اڑ رہی ہیں جانور اڑ رہے ہیں ابو سفیان نے کہا فلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کی بدوا لگ گئی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے بھاگو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 میں نے عرض کیا حضور خبر بالکل الحمدللہ للہ خیر ابو سفیان ایسے کہہ رہا تھا معلوم یہی ہوتا ہے کہ اب ان کے پاؤں نہیں ٹکتے اب وہ بھاگ گئے حضور نے فرمایا انتجا بداوت اللہ نے ہماری دعا سنی اور جناب جب صبح کا تارا چمکا پاؤں پھوٹی سورج نکلا دیکھے تو وہاں تو نہ قریش ہیں نہ قریش کا کوئی لشکر ہے نہ وہاں جناب کوئی چیز ہے ان کے تو وہ تو راتوں رات بس صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینہ سے بھاگ گئے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 آپ نے کپڑے اتار دیے دی. ہاں. ہم نے اتار. کہا رسول ابھی تک فرشتوں نے تو نہیں ہم تو طرح تیار اللہ کا حکم ہے کہ بنی قرعدہ پر فوراً محاصرہ کرو کہ چلو قریش تو بھاگ گئے کہ یہ جو گھر کا دشمن بیٹھا ہوا ہے فوراً محاصرہ کریں اور صحابہ کہتے ہم نے دیکھا کہ دہیا جا رہے ہیں بڑی قریدا کی طرف تو ہم سا حضور کی خدمت دوڑے حضور جا, نہیں جبریل جا رہے ہیں اور لا بنی بڑا بڑا جاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک اور امتحان پیدا ہو گیا کہ راستے میں اصل کا وقت آ گیا اب کچھ سابق کہیں کہ نماز پڑھو اور کچھ شعبہ کہیں کہ نہیں حضور نے فرمایا ہے کہ نماز تو نہیں پڑھنی اللہ بنی قریدا بعد نے کہا اللہ کے بندے اللہ صلاح ترس اللہ بھی بنی قریدا کا معنی یہ تھا کہ بھائی جلدی کرو وہاں پہنچو یہ معنی تھوڑا ہے کہ راستے میں نماز بھی آ جائے اتنی پڑھنی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 یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ماں بریفا کا قول پسند ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے کا قول غلط ہے اس کو من کر نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتحاد تو اس نے بھی کیا چاہے وہ خطا پر بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریدا کا جا کر محاصرہ کیا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 تو وہ جب جی ادھر سے گزرنے لگے تو ان کے ایک سردار نے بلا کے پوچھا کہ ابی لو بابا ہمیں بتاؤ تو صحیح آخر محاصرہ جو ہے حضور کا اور حضور کہتے ہیں کہ قلعے سے نکلو اگر ہم قلعے سے نکل آئے تو حضور کیا فیصلہ کریں گے ابیلو بابا کہتے ہیں کہ اتفاق سے اچانک بے ساختہ میں نے یوں اشارہ کیا ان کو کہ حضور قتل کریں گے تو چھوڑیں گے اس کے فوراً بعد مجھے خیال ہے کہ انی اللہ میں نے کیا, کیا میں نے تو خیالت کی اللہ اللہ کے رسول کا راز میں نے کھول دیا میں شرم سے وہاں سے بھاگا سیدھا مسجد نبی میں آیا اپنی بیوی بی کو بلایا میں نے کہا کہ مجھے اس مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو اسی لیے استوان ہے ابیل و بابا آج بھی مدین مرورہ میں مریاد الجنہ کے ٹکڑے میں وہ ایک ستون ہے جس پہ لکھا ہے ابیلا بابا اسی کے ساتھ حضرت نے اپنے آپ ہاں کو بندوا دیا زندگی بات باقی, باقی تو انشاءاللہ اللہ بات باقی دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں دروس سیرا نبویہ علیہ سلات و السلام کا یہ سلسلہ ہے مبارکہ